اے یوسف اے سدھ ہمیں تعبیر دیجیے سات فربا گایوں کی جناو ساتھ دابلی کھاتی ہیں اور ساتھ ہری بالی اور دوسری ساتھ سکھی شاید میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں شاید وہ آگا ہوں